اللہ والی ہے مسلمانوں ہے کا انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکلتا ہے اور کافروں کے حمادشتان ہیں وہ انہیں نور سے اندھیریوں کی طرف نکالتی ہیں یہی لوگ دوزخ والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا